ولعنه وعاد له عذابا عظيما وعن نبي فرات رضي الله تعالى أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوسني مرارا أو ثلاث مرات فقال لا تغضب أو كما, أو كما قال صلى الله عليه وسلم <تصفيق> معزز ديني بحيو بدرقور دوستو الله رب العالمين نبي نبي جنابي أربي محمد محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خصوصیات سے نماز رکھا تھا انہیں خصوصیتوں میں سے ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جامع الکلیم سے عطا فرما رکھا تھا جامع الکلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختصر الفاظ ہوں اور ان میں بہت زیادہ معانی ہوں مختصر لفظ کے اندر بہت زیادہ معانی بتا دینا جن کو بتانے کے لیے بہت زیادہ جملوں کی ضرورت ہو لیکن ایک جملے کے اندر یا چند لفظوں میں اگر آپ ان تمام معانی کو بتا دیں اسے جوام کلیم کہا جاتا ہے تو یہ بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو نواز رکھا تھا جیسا کہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں عطا کیں جو مجھ سے پہلے نبیوں کو نہیں دی انہیں میں آج سامنے فرمایا وہ وشت و بے جوام کلیم کہ مجھے اللہ رب العالمین نے جوام القلیم دے کر کے دنیا کے اندر مبوس فرمایا آپ کی بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جو قائدے اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں اصول کی حیثیت رکھتی ہیں ان ساری حدیثوں کا ذکر کرنا تو محال ہے البتہ ایک حدیث ایسی ہے جسے آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی برائی کے بارے بیان کر لیا ہے بیان کیا ہے کہ اگر ہمارا اس پر کنٹرول ہو جائے تو آج معاشرے کے اندر یا ہمارے سماج میں جو بہت ساری بدعمالیاں ہیں یا بہت ساری جو برائیاں ہیں یا اس طریقے سے بہت سارے جو غلط کام ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر کنٹرول لگ جائے ان تمام چیزوں کی صلاح ہو جائے اگر ہم اس حدیث کو سمجھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حصوصیت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو آج جو معاشرے کے اندر بہت ساری بدامالیاں برائیاں ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں وہ حدیث بہت پیاری سی ہے بہت چھوٹی سی ہے بارہا آپ لوگوں اس حدیث کو سنا بھی ہوگا حضرت بحر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم عانوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے مجھے وصیت کیجئے تین مرتبہ انہوں نے کہا تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا کہ لا تغب لا تغب لا, لا تغلب تم غصہ نہ کرو تم غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہے ایک دوسری حدیث آتی ہے جس سے اور زیادہ وضاحت کرتی ہے کہ انہوں نے ہمانبی سے کیا سوال کیا تھا تو وہ حدیث اس طرح کی, کی آتی ہے کہ وہ اللہ کے سر کے پاس تشریف لائے اور ہمانبی سے کہا کہ دلہنی بے عمل الجن مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت کے اندر داخل کر دے یہ صحاب کرام تھے جو ان اعمال کے بارے پوچھتے تھے جن کا فائدہ آخرت کے اندر انسان کو ہو جنت کے عمال بتائیے ہمیں وصیت کیجئے نصیحت کیجئے اچھی باتیں بتائیے یہ صاحب کرام کا کی زندگی کا مقصد ہوا کرتا تھا کہ اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی چیزیں اور آخرت کے بارے میں بہترین باتوں کے تعلق سوال کیا کرتے تھے تو میں نے سوال کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے. تمہارے بھی رفبا قلعہ تقربہ کل تم غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے جنت میں جانے کا ایک راستہ بہت سارے راستے ہیں بہت سارے اعمال ہیں جن پر انسان عمل کر کے چل کر کے انسان جنت کا راستہ جنت کو پا سکتا ہے انہی میں سے گویا کی یہ بھی حدیث ہے کہ انسان اگر غصہ نہ کرے غصہ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں غصہ کرنا ہی نہیں ہے غصہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے سب کو غصہ آتا جانوروں کو بھی غصہ آتا ہے غصہ آنا یہ غلط بات نہیں ہے لیکن غصہ ایسی جگہ پر کرنا جو غصے کا محل نہیں ہے یہ غلط چیز ہے یا غصہ اگر انسان کو آ گیا اور انتقام لے معاف نہ کرے غصے پر کنٹرول نہ کرے یہ چیز شریعت کے اندر معیوب ہے غصہ آنا یہ معیوب نہیں ہے غصہ انسان کی فطرت میں اللہ حبرامی نے رکھا غصہ انسان کو آئے گا لیکن غصے پر کنٹرول کرنا یہ بتایا جا رہا ہے کہ لا تغذب اسی لیے بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جس سے انسان کو غصہ آتا ہے یا غصہ اگر آ جائے تو غصے ہی کے پیچھے نہ چل پڑو بلکہ غصے کے اوپر کنٹرول کرو اور صبر کرو یہ چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی تو بہت مختصر سی بات ہے کہ لا تغذ تم غصہ نہ کرو غصہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک غصہ ہوتا ہے اچھا غصہ جسے غزب محمود کہا جاتا ہے اچھا غصہ اور ایک غصہ ہوتا ہے غلط غصہ جس کی مذمت کی گئی ہے تو یہاں جس غصے کی مذمت کی گئی ہے وہ ناجائز غصہ اور حرام غصہ ہے غزب محمود یہ ہے کہ اصل میں اس کے اندر لوگ تفریق نہیں کر پاتے ہیں کہتے ہیں شریعت نے منع کیا غصہ کرنے سے لہٰذا کسی بھی چیز میں غصہ نہیں کرنا چاہیے حالانکہ انسان غصہ کرتا ہے وہی انسان یہ کہتا ہے غصہ نہیں کرنا چاہیے غصہ کرتا لیکن کن چیزوں میں جن میں شریعت نے منع کیا ہے ان چیزوں میں انسان غصہ کرتا ہے اور جہاں غصہ کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے وہاں پر انسان غصہ نہیں کرتا ہے غصہ محمود یہ ہے کہ وہ جگہیں جہاں شریعت پامال ہو رہی ہو اللہ کے حدود سے انسان تجاوز کر رہا ہو یا انسان غلط کام کر رہا ہو ایسی جگہ پر انسان کا غصہ ہو جانا یہ شریعت کے اندر مطلوب ہے اسے دینی غیرت کہا جاتا ہے اسے دینی غیرت کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارا بیٹا ہماری اولاد ہماری بیوی یا ہم خود یا ہمارے گھر والے یا ہمارے رشتہ دار اگر غلط کام کرتے ہیں تو اس پر انسان کا غصہ ہو جانا یہ فطری بات ہی نہیں بلکہ یہ دینی جذبہ ہے یہ دینی غیرت ہے جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا جس کے بارے میں باقاعدہ ہم سے کہا گیا ہے کہ انسان کے اندر ایسی غیرت آنی چاہیے اللہ اور بابن خود غصہ کرتا ہے سورہ فاتحہ جس کی تلاوت ہر کے اندر ہم کرتے جس کے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوتی اس میں آپ پڑھیے کہ اللہ کیا محمد عیل مغضوب علیہم البالین کہ ہم اللہ رب العالمین سے اس راستے پر چلنے کی چلنے سے معدرت اللہ رب العامین سے گویا کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس راستے پر نہ چلائے جس راستے پر چلنے والوں پر اللہ رب العالمین غضب نازل ہوا اور جو گمراہ قرار پائے کن پر اللہ تعالی غضب نازل ہوا یہودیوں پر جن کے پاس علم تھا لیکن ان کے پاس عمل نہیں تھا تو ان پر اللہ ابراہین غزب نازل ہوا تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ابراہین بھی غزب کرتا ہے اللہ البراہین کو بھی غصہ آتا ہے لیکن کیسے آتا ہے اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے کیفیت اللہ البراہین زیادہ بہتر جانتا لیکن اللہ البراہین کو بھی غصہ آتا ہے جس آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ ابراہین نے فرمایا کہ امایک المن فجزا جہنم جو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے ایسے آدمی کی سزا جہنم ہے خالدن فیحا اس جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا وہ غذیب اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے اس کے اوپر غزب نازر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لانت بھیجتا ہے وہ عطل و عذابن اللہ ابراہین اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے تو عشاط کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ ابراہین کو غزب آتا ہے تو غضب آنا اگر انسان ان چیزوں میں غصہ کرتا ہے جہاں انسانی اسلامی حدود کی پامالی ہو ظلم و زیادتی ہو ایسی جگہوں پر غصہ کرنا یہ ہم سے مطلوب ہے ہم سے محمود ہے یہ دین کی غیرت ہے، اگر انسان ایسی جگہ پر غصہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ اس کے اندر دین کی غیرت باقی نہیں ہے فتح مو صلام خطرناک ہو گئے موس علام کوہ تور سے واپس آئے تو دیکھا کہ لوگ بچڑوں کی پرشش کرنے لگے موس علیہ السلام ناراض ہو تختیوں کو انہوں نے پھینک دیا جو اللہ براہم کو دی تھی اور ہست کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر کے اپنی طرف گھسیٹا اس طریقے سے ناراضگی کیوں یہ اس لیے اللہ کے اللہ کی حدود کی پامالی ہو رہی تھی لوگوں نے شیر کا انتقاب کر لیا شرک سب سے بڑا جرم سب سے بڑا گناہ نہیں دنیا کے اندر تو اس پر ناراض ہو گئے غضبناک ہو ہوگے تو ایسی جگہوں پر جہاں اسلامی حدود کی شریعت کی پامالی ہو ایسی جگہ پر انسان کا ناراض ہو جانا یہ ہم سے مطلوب ہے خود اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو جایا کرتے تھے کتنی ساری حدیثیں ہیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت حسط رضی اللہ عنہ نے جنگ کے دوران ایک آدمی قتل کر دیا قتل کر دیا ایک آدمی کو اور اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا وہ آدمی چاہتا تھا کہ حضرت حسط کو قتل کر دے لیکن اسے موقع نہیں ملا حضرت و رضی اللہ عنہ کو موقع ملا جب تلوار اٹھائی اس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے باوجود بھی ہستے و رضی اللہ تعالیٰ سے قتل کر دیا اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی آپ نے حستے السلام کو بلایا اور کہا تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود مجھے قتل کرنا چاہ رہا تھا لیکن اسے موقع نہیں ملا تاک میں تھا لیکن اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں نے اسے قتل کر دیا اور اس خوف سے کہ اس معاف کر دوں اسے چھوڑ دوں اس لیے اس نے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا تو بھی نے فرمایا کہ اللہ شکا کا کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر کے دیکھا تھا کہ خوف کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تم نے ایک مسلمان قتل کر دیا تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا آپ صلی اللہ ناراض ہو گئے حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کاش میں تمنا کرنے لگا کہ اس سے پہلے میں اسلام قبول نہ کیا ہوتا اس واقعے کے بعد میں اسلام قبول کرتا تو چونکہ اسلام گناہوں کو مٹا دیتا ہے کہ یہ گناہ بھی میرا دھل جاتا کہ میرے ہاتھ سے ایک مسلمان بھائی کا قتل ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے آپ کے چہرے پر غصے کے آسار نمایاں ہوگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین صحابہ کرام تشریف لائے ان تینوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کا حال پوچھا آپ کے ازاز متحرات نے بتا دیا کہ آپ اس طریقے سے صلاح البراہمن کے بات کرتے ہیں ان صحابہ کرام نے آپ کی عبادت کو معمولی سمجھا اور یہ کہنے لگے کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں آپ کو زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے ہمیں زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے آپ کو تو جنت ہے ہی آپ کے لیے ہمیں زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے ناراض ہوگی. کسی نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے بیوی کے پاس نہیں جائیں گے کسی نے کہا گوشت نہیں کھائیں گے کسی نے کہا ہمیشہ روزہ رکھیں گے کسی نے کہا ہمیشہ راتوں کو جاگتے رہیں گے ہمارے بھی سر اللہ علیہسد تشریف لائے آپ کو بتایا گیا تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ خطرناک ہوگے ایسا محسوس ہونے لگا کہ آپ کے چہرے پر انار نچوڑ دیا گیا انار رنگ سرخ ہوتا ہے اور چہرے پر نچوڑ دیا جائے مبالغہ مطلب ہے کہ آپ اتنا اس قدر ناراض ہوگئے پھر آپ نے کہا کہ لوگ اللہ سے سب سے زیادہ میں ڈرنے والا ہوں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ گرنے والا ہوں میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں راتوں کو سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں جو میری سنت سے راز کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا آپ اس بات پر ناراض ہوگئے کیوں اس لیے کہ اللہ العالمین کی جو حد ہے اس حد سے تجاوز تھا اس کے اندر اسلام یہ نہیں کہتا کہ بندوں کے اور لوگوں کے حقوق چھوڑ کر کے انسان سادھو بن جائے یا اس طریقے سے انسان جنگل میں بسیرا کر لے اور کسی کے حق کو ادا اسلام نہیں چاہتا اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان میں رہ کر کے لوگوں کے درمیان رہ کر کے سب کے حقوق ادا کیجیے اس لیے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے وہ انسان اس انسان سے بہتر ہے جو لوگوں میں رہتا ہے لوگوں کی اداؤں کو برداشت کرتا ہے لوگوں کے ساتھ گھل کر کے رہتا ہے اس آدمی سے بہتر ہے جو آدمی سب سے کٹ کر کے الگ تھلگ ہو کر کے زندگی گزارتا ہے اسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اور لوگوں کے ساتھ رہ کر کے ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے یہی ہماری اسلام کی تعلیم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے سے آپ صلی اللہ وسلم کے پاس ایک عورت لائی گئی جس کا نام تھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے چوری ہو گئی لوگوں نے کہا بڑے خاندان کی بیٹی ہے اگر ہاتھ کٹ جائے گا تو خاندان کی عزت بھی کٹ جائے گی ناک کر جائے گی خاندان کی سفارش کر دی جائے اور آپ سفارش جب کر دی جائے گی اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے عزت بچ جائے گی حضرت اسامہ بن جیز رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سفارش کرنے کے لیے آپ ناراض ہوگئے آپ سنوایا حد من حدود اللہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے حد کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو اللہ فاطمہ بنت محمد سرکت تو یہ دہا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ لوں گا اللہ کے حدود کے بارے میں یہاں پر سفارش کی جا رہی تھی اس لیے آپ صلی اللّہ علیہ وسلم ناراض ہو تو ناراض ہونا چیزوں پر جہاں دینی حدود کی پامالی ہو اسلامی حدود کی پامالی ہو اور اس طریقے سے تعدی ہو ایسی جگہوں پر ناراض ہونا ہی ہم سے مطلوب ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگ بیٹھ کر کے تقدیر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تقدیر کے بارے میں غور و خوض کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ ناراض ہو گئے کیونکہ تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کا رکن ہے لیکن اس کے بارے میں غور و کرنا یہ شریعت نے سے منع کیا ہے ایمان لانا چاہیے ایمان بالغیر ہے یہ. ہم نے تقویر کو نہیں دیکھا ہے تقویر کا علم اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ العلامی کا راز ہے اس لیے اس پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے بہت اہم رکن ہے کوئی انسان مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دو صحابہ دو تابعی تصریف لائے بسرا سے انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک ایسا آدمی پیدا ہو جو تقبیر کا انکار کرتا ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد حرام کے دروازے سے باہر نکل رہے تھے یہ دونوں جا کر کے ان کو پکڑ لیا ان سے ملاقات کی ان کے سامنے بات رکھی کہ ہمارے ہاں ایک ایسا آدمی پیدا ہوا جو آدمی جو, جو, جو تقدیر کا انکار کرتا ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جا کر کے تم ان سے بتا دینا کہ میں ایسے لوگوں سے بر ہوں بری ہوں اور اللہ کی قسم اگر وہ پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ ان کا تقدیر پر ایمان نہیں ہو جائے گا مسلمان ہی باقی نہیں رہ جاتا جو آدمی تقدیر کا انکار کر دے تو تقدیر پر غور و خوض کرنے سے شریعت بنا کیا گیا تقدیر کا علم اللہ رب العلامی نے کسی کو نہیں بتایا انسان کو اللہ کے بارے میں حسن زم رکھنا چاہیے کہ اللہ رب الامی نے میرے بارے میں اچھی چیز لکھی اچھی تقدیر لکھی ہے اگر تقدیر کا علم انسان کے پاس ہوتا تو پھر انسان کہہ سکتا تھا کہ میرے بارے میں چیز لکھی ہوئی جو چلے گی نہیں تو ہمیں عمل کرنے سے کیا فائدہ ہے اس لیے تقدیر انسان کو عمل سے نہیں روکتا کیونکہ تقدیر کا علم آدمی کے پاس نہیں ہے کہ اللہ رب ابلامین آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے کسی کوئی بات نہیں معلوم اس لیے انسان ہمیشہ اللہ رب العالمین کے بارے میں مسنظم رکھے اور یہ سوچے کہ میرے بارے میں اللہ رب العالمین بہتر بات لکھے الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کا ذکر ہو رہا تھا لوگ غور و کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوگئے سخت ناراض ہوگئے عبداللہ بن عمر بن آس فرماتے ہیں کہ واحد مجلس ہے کہ جس مجلس میں نہ شرکت کرنے پر مجھے فخر اور مجھے خوشی ہے کہ میں اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مجلس کے اندر شریک نہیں تھا ورنہ جب بھی میں آپ سے کہ مجلس سے غیر حاضر ہوتا تھا مجھے افسوس ہوتا تھا لیکن اس مجلس میں شرکت نہ کرنے کی پر مجھے خوشی ہے کہ کیونکہ اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں پر غضبناک ہو گئے جو تقدیر کے بارے میں غور و خوض کر رہے تھے تقدیر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو اس طریقے سے جہاں شریعت کی پامالی ہوتی ہو وہاں پر انسان کا ناراض ہو جانا یہ دینی غیرت ہے یہ غزب محمود ہے شریعت کے اندر جائز ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بچہ دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے مارنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں پر انسان غیرت آنے چاہیے کہ ایک باپ بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا اولاد نماز نہیں پڑھتی یا اس طریقے سے لڑکی یا بیوی بے پردہ گھومتی ہے بے حجاب گھومتی ہے ایسی جگہ پر انسان کا ناراض ہو جانا اور اپنی غیرت کا اظہار کرنا یہ ہم سے اور آپ سے مطلوب ہے جو آدمی ایسے موقع پر ناراضگی کا اظہار نہ کرے اس کا مطلب یہ کہ اس کے دین کی غیرت اس کے پاس باقی نہیں آج ہم چھوٹے چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں اپنی اولاد سے لیکن دین کے بارے میں کوئی ناراض نہیں ہوتا اگر کم نمبر لے کر کے آئے بیٹا ناراض ہو جائیں گے یا اس طریقے سے اگر دنیاوی چیز کو نقصان پہنچا دیا ہم سے ناراض ہو جائیں گے دنیاوی چیزوں کو نقصان پہنچا دیجیے پہنچا دیا ہم سے ناراض جائیں گے لیکن نماز نہیں پڑتا ہے لڑکی بےحجاب گھومتی ہے یا اس طریقے سے نمازوں کی پابندی نہیں کرتی یا بیوی بی نہیں کرتی یا اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں خرافات ہیں اس پر انسان ناراض نہیں ہوتا ہے تو غزب محمود میرے بھائیو یہ ہم سے مطلوب ہے یہاں اس غضب سے نہیں منا کیا گیا جو شریعت کے اندر مطلوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انبیاء کرام صاحب کرام اللہ کے نیک بندے ناراض ہو جائے کرتے تھے جہاں شریعت کے حدود کی پامالی ہوتی تھی تو ایک ہے غزب محمود جو ہم سے مطلوب ہے دوسرا ہے قضبے مضموب وہ غضب جس کی مذمت کی گئی ہے کہ انسان ایسی جگہ پر ناراض ہو جائے جہاں انسان کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے جہاں انسان کو صبر کرنا چاہیے یا انسان غصے کو پی جانا چاہیے ایسی جگہ پر انسان اگر ناراض ہو جاتا ہے اس ناراضگی سے شریعت کے اندر بنا کیا گیا دنیاوی باتوں پر انسان کا ناراض ہو جانا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا میاں بیوی کی آپس میں گفتگو چل رہی تھی اور دونوں کے اندر ناراضگی یہاں تک پہنچ گئی کہ شہر نے غصے میں آ کر کے اپنی بیوی کو تلاق دے دیا بیوی بی کو طلاق دے دیا عبداللہ بن عباس عبا کے پاس ایک آدمی تشریف لے کر کے آئے انہوں نے کہا کہ میں غصے میں تھا میں نے اپنی بیوی بی کو طلاق دے دیا تو کیا طلاق پڑے گی کہ نہیں طلاق پڑے گی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ ابن عباس اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر دیں اللہ تعالیٰ کے غضب کو مول لے لیں تم نے غصے میں طلاق دے دی طلاق پڑتی ہے یہ نہ سمجھنا کہ غصے کی طلاق طلاق نہیں ہوتی ہے. طلاق پڑتی ہے کوئی بھی انسان پیار محبت سے کسی کو طلاق نہیں دیتا ہے جو بھی انسان طلاق دیتا ہے غصے ہی کی حالت میں طلاق دیتا ہے اس لیے غصے میں کی دی جانے والی طلاق بھی طلاق واقع ہوتی ہے وہ غصے کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے جس میں انسان اپنی ماں اور بیٹی کے درمیان تمیز نہ کر سکے اس موقع پر اگر انسان غصہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ انسان اس تمیز کو کھو دے اس فرق کو کھو دے ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی لیکن معمولی گفتگو ہو رہی ہے کچھ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا بات آگے بڑھ گئی حوصلہ حواز انسان کے پاس موجود ہیں اس نے فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ایسی صورت میں انسان کی طلاق پڑتی ہے ایسا نہیں کہ طلاق نہیں پڑتی طلاق واقع ہوتی ہے تو اس طریقے سے یہ غذبے مضموم ہے جسے شریعت کے اندر منع کیا گیا کہ انسان ایسی جگہ پر غصہ کرے جسے شریعت کے اندر مذمت کی گئی جسے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے انسان کے دنیاوی چیزوں پر غصہ ہو جانا کسی نے آپ کو دعوت نہیں لی آپ ناراض ہو گئے بیٹا کی بیٹے کی شادی ہے آپ کو کسی نے بلایا ناراض ہو گئے یا مان لیجئے کسی کی وفات ہو گئی اور اس نے تعزیت کے الفاظ آپ سے نہیں کہے آپ ناراض ہو گئے میرے بھائی ان ساری چیزوں میں انسان کو نہیں ناراض ہونا چاہیے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں ہو جاتی تھیں ہمارے نبی کوئی اطلاع تک نہیں ہوتی تھی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رام کتنی محبت کیا کرتے تھے عبد الرحمان بن عوف جنہیں ہمارے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے ان کی شادی ہو گئی ہمارے نبی خبر نہیں تھی ان کے کپڑے پر زردی کے نشانات جب دیکھے تو ہمارے نبی کو معلوم ہوا کہ ان کی شادی ہو گئی نہیں معلوم تھا نہیں بتایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شادیاں ہو جاتی تھیں کتنی چیزیں ہوا کرتی تھیں تو اگر شادی میں کوئی آپ کو دعوت نہ دے کوئی پارٹی کی آپ کو نہیں بلایا اور آپ ناراض ہو جائیں یہ گویا کہ غزوے مضموم ہیں میرے بھائیوں اس کے پاس شکایت نہیں تھی کہ سارے لوگوں کو دعوت دے یا اس طریقے سے آپ چھٹی پر گئے کوئی آپ کے استقبال کے لیے نہیں آیا کوئی آپ سے ملاقات کے لیے نہیں آیا یہ آپ گئے آپ نے کسی کو ہدیہ اور تحفہ نہیں دیا وہ آپ سے ناراض ہو جائے کہ آپ سعودی عرب سے آئے فلاں سے آئے ہمالے لے کر کے نہیں آئے اس آدمی کا ناراض ہو جانا یہ ساری چیزیں غزبے میں مضمون ہیں ان تمام چیزوں میں انسان کو شریعت نے غصہ کرنے کی اجازت نہیں دی اسی کے بعد ہمارے بھی فرمایا کہ لا تم غصہ نہ, کرو. غصہ نہ کرو کیونکہ غصہ کرنا ان چیزوں پر یہ کیا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے اسلام کے اندر اسے سختی کے ساتھ منع کیا گیا آج دنیا کے اندر جو بہت سارے فسادات ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان غلط جگہ پر غصہ کر جاتا ہے مار پیٹ کی نوبک میاں بیوی بی کے دمبر طلاق یا اس طریقے سے ظلم اور جاتی یا اور کبھی کبھی تو یہاں تک ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کفریہ کلمات کہہ جاتا ہے ایسی بات کہہ دیتا ہے جس انسان یعنی یعنی بات ہی ہے بعد میں سے انسان کو ندامت ہوتی ہے تو اس لیے غصہ نہ کرنا یہ اہل ایمان کی وہ خوبی ہے جس سے جس کو شریعت کے اندر اللہ رب العام نے بیان کیا اور اگر انسان غصہ آ جائے تو انسان کو فنڈس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے اللہ رب العمین نے پرانے مجید کے اندر جنتیوں کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں اہل جنت کی انہی میں سے فرمایا کہ وہ اللہ کافین اللہ المحسرین جو غصوں کو پی جاتے ہیں غصے پر کنٹرول کر لیتے ہیں اور آفیناس اور نہ صرف کنٹرول کرتے ہیں بلکہ غصے کو لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں یہاں دو باتیں بتائی ہیں پہلے یہ غصے پر کنٹرول کر لینا صبر کر لینا اور دوسری بات یہ کہ معاف کر دینا اس آدمی کو معاف کر دینا اور تیسری بات اس سے کہیں بڑی ہے کہ اللہ حب المحسن کہ اللہ اور براہمین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے آپ نے غصے پر کنٹرول بھی کیا اس آدمی کو معاف بھی کر دیا نہ صرف معاف ہی کیا بلکہ آپ نے اس کے ساتھ سلوک سلوک کیا آپ اس کے ساتھ سلوک سے پیش آئے اس پر نے احسان کیا اسی لیے شریعت کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ سلا رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ سلا راہمی کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ سلا رحمی کرو یہ تو ایک بدلا ہے یہ سلا رحمی یہ ہے کہ جو آدمی آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس کے ساتھ سلا رحمی کرو جو آپ سے دور بھاگے آپ اسے قریب کرو جو آپ کو دعوت نہ دے اسے آپ دعوت دو جو آپ کے ساتھ برا سوچے آپ اس کے لئے بھلا سوچو جو آپ کو تکلیف پہنچا آپ اسے راحت پہنچاؤ یہ اصل سلا رحمی یہ سلا رحمی نہیں ہے کہ جو آدمی آپ کے ساتھ سلا رحمی کرے آپ بھی اسے سلا رحمی کر دو گویا کہ ایک بدلہ ہو گیا یہ بھی کرنا شریعت کے اندر لیکن اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ انسان اگر قطع تعلق کرے آپ کے ساتھ تو آپ اس کے ساتھ سلا رحمی سے پیش آئیے وہ اللہ حب المحسن اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جو انسان غصے کو پی جاتا ہے اللہ کے سر صلی اللہ ودیث ہے منقدمہ غیر غذب جو آدمی غصے کو پی جائے اور اس کو اس بات پر طاقت ہے کہ آدمی اسے بدلہ لے سکتا ہے ماتحت کے لوگ ہیں بیوی ہے یا اس طریقے سے بچہ ہے یا آپ کے ماتحت کے لوگ ہیں آپ مدیر ہیں آپ ذمہ دار ہیں فورمین ہیں آپ بدلہ لے سکتے ہیں اس کا اللہ کے سر صلی اللہ علیہ ہیں کہ اگر آدمی ایسا کرتا ہے اللہ اربابن قیامت کے دن اس کو اختیار دے گا کہ فورو میں سے جس کو چاہو اپنے لیے منتخب کر لو جو آدمی غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے جو غصے پر کنٹرول کر لیا اور قدرت کے باوجود بھی اس نے اس نے انتخاب نہیں لیا بلکہ اس آدمی کو کر دیا ایسے آدمی کو اللہ اقبام قیامت کے دن اختیار دے گا کہ فور عین میں سے جن کو چاہو تو پہلے منتخب کر لو کتنا بڑا سلا اور کتنا بڑا انعام ہے غصے پر کنٹرول کر لینے کا ایک حدیث کے مانوی صلی اللہ علیہ وناتے کہ بہادر انسان وہ نہیں ہے جو کسی کو چت کر دے جو کسی کو زمین پر لٹا دے بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لے یہ اصل بہادری یہ اصل بہادری انسان جسم سے طاقت سے بہادر نہیں ہوتا ہے اگر آپ یہ دیکھیں گے تو جانور انسان زیادہ بہادر ہوگا کیونکہ اس کے پاس زیادہ طاقت ہے وہی بہادر انسان جو کئی آدمیوں کو زمین پر پٹک دیتا ہے کسی بھینسے سے نہیں لڑے گا اونٹ سے نہیں لڑے گا وہ بلکہ جو آپ دیکھیں جو جمادات ہیں پہاڑ کتنی بڑی اللہ تعالی کی مخلوق ہے کتنا انسان طاقتور کیوں نہ ہو جائے اپنے آپ کو جا کر کے پہاڑ سے لڑ نہیں سکتا تو زیادہ طاقت ہونا یہ بہادری نہیں ہے یہ تو جانوروں کے اندر ہوتی ہے جمادات کے اندر ہوتی ہے اصل بہادری یہ ہے کہ انسان غصے پر کنٹرول کر لے جائے اس پر انسان ضبط کر لے اصل یہ بہادری ہے تمہارے بھی فرماتے ہی کہ بہادر انسان وہ نہیں ہے جو کسی کو زمین پر پٹک دے یا کسی کو چت لٹا دے بہادر انسان وہ ہے جو انسان اپنے غصے پر کنٹرول کر لے اور صبر کر لے اور انتقام نہ لے اور اس طریقے اس آدمی کو معاف کر دیا اصل بہادر انسان ہوتا ہے تو میرے بھائی غصہ کرنا یہ شریعت کے اندر بہت ہی زیادہ مضموب عمل ہے اور اسے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے غصے کا شریعت نے علاج رکھا ہے اس کے بہت سارے علاج ہیں انہی علاج میں سے ایک علاج یہ ہے کہ انسان اوز بلّہ احمد شتمان الرجیم پڑھے جب انسان غصہ آئے تو انسان کو چاہیے کہ اوز بلّہ احمد شتمان الرجیم پڑھے اللہ البراہین کی مت طلب کرے اللہ کی پناہ طلب کرے کہ اللہ البراہین اس کو اس غصے سے محفوظ رکھے دوسرا اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنی حالت کو بدل دے اگر انسان کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا تو انسان لیٹ جائے زمین پر انسان اگر سو جاتا تو اور زیادہ ہے کیونکہ زمین میں اللہ نے سکون رکھا ہے زمین میں اللہ رب العمی نے راحت رکھی ہے انسان زمین اگر ٹھنڈی زمین ہو انسان وہاں بیٹھ جاتا ہے انسان کو سکون مل جاتا ہے تو اس طریقے سے زمین پر بیٹھنے سے بھی انسان کو سکون ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیس ہے کہ غذبہ قائم جب تم میں سے کسی آدمی غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوا ہو فل اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے فلبا ان غذب اگر اس کا غضب ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے وہ اللہ فلح ورنہ اس کو چاہیے کہ زمین پر لیٹ جائے زمین پر لیٹ سے بھی انسان غصہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ زمین کے اندر اللہ ابرام نے سکون اور اطمینان رکھا ہے آگ کے اندر بھڑکاؤ ہے غضب ہے لیکن زمین کے اندر مٹی کے اندر اللہ ابرام نے کیا رکھا ہے راحت اور آرام رکھا ہے اسی لیے اللہ ابراہم انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا اور شیطان اور جن آگ سے پیدا کیے گئے اس لیے غصہ آنا یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس لیے تیسری چیز ایک انسان کو وضو کرنا چاہیے وضو کیوں کرے گا اس لیے کہ شیطان کی طرف سے غصہ ہے اور شیطان کو اللہ رب العامی نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آج اگر کوئی چیز بجھاتی ہے تو پانی ہے اس لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کے سر صلی اللہ رسم ہے جہض و من شیطان یہ غضب شیطان کی طرف سے ہے وہ انََ شیطانہ اور من خلق من النار اور شیتان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے وہ ان نماطف اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے لہٰذا تم میں سے کسی غصہ آئے اس کو چاہیے کہ عضو کر لے وضو کر لینے سے انسان کا کیا ہوتا ہے غصہ ٹھنڈا جاتا ہے پانچویں چیز ہے کہ انسان اللہ ابامین کا ذکر کرے اللہ آب ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو اطمینان ملتا ہے انسان جب ذکر کرتا ہے اللہ کے بلام کے دل کے درسکون پیدا کر دیتا ہے اور اس طریقے سے جو اذکار ہیں جو دعائیں ہیں ان کو انسان اگر پڑھتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو انسان کے سے اللہ ابرامن غذب کو دور کر دیتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے عام مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں خطبہ سنتے ہیں یا ذکر و اذکار کرتے ہیں انسان کو کتنا سکون ملتا ہے تو اللہ برامین کے دین میں اللہ کے قرآن میں اور اس کے نبی کے حدیثوں میں اللہ رب الامین نے اطمینان رکھا ہے لہٰذا انسان جب ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو اللہ ابرامین غصے کو دور کر دیتا ہے اور اس کو اطمینان ملتا ہے چھٹی چیز ہے میرے بھائی کہ انسان غصے کے نقصانات پر غور کرے کہ اگر انسان غصہ کرے گا اس کے کتنے نقصانات کتنے اس کا اس کا جو انجام ہے کتنی بھیانک اس کا انجام تباہ کاریاں ہوتی ہیں ایک اس معمولی غصے کی وجہ سے پورا خاندان تباہ برباد ہو جاتا ہے پورا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے انسان نکاح کرتا ہے رشتہ کرتا ہے کرتا ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے لیکن معمولی چیز کی وجہ سے انسان غصہ آ گیا اور معمولی چیز فور ایک لمحے کے اندر ختم ہو جاتی ہے کسی چیز کے بنانے کے لیے انسان کو عمر لگ جاتی ہے لیکن اس چیز کو توڑنے کے لئے چند سکنوں کا کام ہوتا ہے اس لیے انسان اس کے اواقف پر اس کے بھیان نتائج پر غور کرے کہ اگر ہم غصہ کریں گے تو کتنا زیادہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا کتنا زیادہ اس کا برا اثر پڑے گا اس لیے اس پر انسان اگر غور کرتا ہے تو اس طریقے سے انسان گویا کی غزب سے باپ بچ جاتا ہے اور اللہ ہر اس کو جب انسان غذب سے بچتا ہے اللہ ہر سے اس کے اوپر عجیہ ناجتا ہے ساتویں چیز یہ ہے کہ انسان غصے کو پی جائے غصہ پی جانے کی کیا فضیلتیں ہیں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کے اندر کیا وعدہ کر رکھا ہے اگر انسان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھے گا تو کبھی انسان غصہ نہیں کرے گا تو اس لیے کہ اگر غصہ کرے گا وہ چیزیں اس کو نہیں ملیں گی غصہ نہ کرنے کی جیسے سے اگر غصہ آ گیا تو غصے کو پی جانے کی جیسے سے معاف کر دینے کی جیسے سے یہ ساری نعمتیں انسان کو ملیں گی اس لیے انسان کو ان چیزوں پر انسان غور کرنا چاہیے لہٰذا ایک انسان کو چاہیے اگر خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہے اطمینان اور راحت اور سکون بھری زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے اندر بردباری پیدا نرمی آئے اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے ہمارے نبی فن کہ تمہارے درمیان دو ایسی خسرتیں ہیں جن کو اللہ ابرام پسند کرتا ہے الحلب العناط بردباری اور نرمی آسانی دو چیزیں ایسی تمہارے اندر ہیں جن سے اللہ ابامین کو بہت محبت ہے یہ غضب اور غصے کی ضد اور اپوزٹ ہے انسان جلد بازی میں غصہ ہوتا ہے اسی حدیث کے اندر آتا ہے ان نمل من الشیطان شیطان جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے وہ ان نمل من الرحمن اور نرمی اور آسانی اور کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے غور و خوض کرنا اور اس کے بارے میں اس کے تمام نتائج پر غور کرنا ان تمام نتائج پر دھیان دینا یہ اللہ حبرامن کی طرف سے ہے تو نرمی اور بردباری یہ بڑی عظیم خثرتیں ہیں اور یہ غصہ اور غضب کے اپوزٹ ہیں اس لیے یہ چیزیں انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیں الحلیاتی بھی تحل و تخلقیاتی و اخلاقیاتی بھی تخلم یہ مقولہ باقاعد سر کہا کرتے تھے بردباری بردباری اپنانے سے انسان کے اندر آتی ہے ایسے لوگوں کے پاس آپ رہیں گے جو بردبار لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں آپ کے اندر بردباری آئے گی اور جو اخلاق مند لوگ ہیں اگر آپ ان کے ساتھ رہیں گے آپ کے اندر بھی اخلاق پیدا ہوگا تو بردباری یہ بڑی عظیم صفت ہے بڑی اہم خوبی ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہونی چاہیے اگر خوبی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کبھی بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا کبھی انسان افسوس نہیں کرتا بلکہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے تمام الفاظ اور تمام باتیں میرے بھائیوں حق کی بنیاد پر ہوتی ہیں لہٰذا ایسا انسان کبھی افسوس نہیں کرتا تو ہمیشہ انسان کو بردواری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو لوگوں سے جا کر کے جو اچھے لوگ ہیں علماء ہیں نیک لوگ ہیں ایسے لوگوں سے باقاعدہ وصیت کی بھی درخواست کرنا چاہیے کیا ہمیں ہمیں وصیت کیجیے آپ ہمیں اچھی باتوں کی طور پر رہنمائی کیجیے صاحب کرام عمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور باقاعدہ پوچھا کرتے تھے اس لیے ایسے لوگوں کے پاس جانا ان سے دین کی باتیں پوچھنا اخلاق کی باتیں پوچھنا وہ چیزیں دنیا اور آخر میں انسان کے لفا بخش ہوں ان کے بارے میں سوال کرنا یہ بھی ہمارے صلف صالحین کا طریقہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب براہین ہمیں غضب سے محفوظ رکھے اللہ رب براہین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے اللہ رب ہمارے درم درمیان بردباری پیدا فرمائے اللہ البراہم ہمارے اندر نرمی اور اخلاق پیدا کرے غیر و غضب سے اور ناجائز باتوں سے اللہ ابرامن ہم سب کو محفوظ رکھے اپنے نبی کی دین اور سریت پر قائم رکھے سنت پر قائم رکھے ہمارے افاظ بائزبان سے کلمہ توحید جاری ہو اور فاط قرض اللہ ابرامین ہمیں قبر کساب سے اور جہنم کےزاب سے محفوظ رکھے اور جرت الفردوس کے نظر نصیف فرمائے آمین بارک اللہ علیہ ولقم فلقوان عظیم ونافان ویاکم بلاۃ ذکی الحکیم ان نہ جواد القیم ملکم برف الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاه والسلام على رسول ال نبينا محمد